السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے ہستے مسکراتے چمکتے دمکتے خاص خاص ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور خاص کہانی جو کہ اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے اپنی خاص کتاب میں ہماری آج کی کہانی ہے اللہ تعالی کے ایک ایسے نبی کے بارے میں جن کا صبر بہت مشہور ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں نے سن بھی رکھا ہو صبر ایوب صبر ایوب سے کیا مراد ہے سنتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کے خاندان سے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی بے شمار مویشی کھیت باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے آپ کے بہت سے گھر تھے آپ کے باغ تھے خوب مال و دولت تھی اور آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی تھے آپ کو پتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں وہ آزمائش سے ضرور گزرتے ہیں حضرت ایوب کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام اولاد اور اس کے نیچے دب کر مر گئے اور تمام جانور جن میں سینکڑوں اونٹ اور ہزار رہا بکریاں تھیں سب مر گئے تمام کھیتیاں باغات برباد ہو گئے تمام دولت مال سب ختم ہو گیا غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا مگر آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الٰہی کرتے اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے اور فرماتے تھے میرا کیا تھا اور کیا ہے جس کا تھا اس نے لے لیا جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا میں نے اسے استعمال کیا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا جب اس نے چاہا وہ واپس لے لیا میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ بیمار ہو گئے آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے یعنی چھالے بن گئے اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا بس آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی وہ آپ کی خدمت کرتی تھی سال ہا سال تک یہی حال رہا آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی آپ کے ایسے زخم ہو گئے تھے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے یہ ساری بالکل غلط باتیں ہیں بالکل جھوٹ اللہ تعالیٰ کے نبی کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں بس قرآن میں یہ موجود ہے کہ ان کو کوئی جلد کی بیماری ہو گئی تھی اور سب لوگ ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور ان کی بیگم ان کا ان کی خدمت کرتی تھی کتنے برس آپ ایسے رہیں یہ ہم نہیں جانتے یہ معلوم ہے کہ بہت لمبا عرصہ آپ اس بیماری میں رہے مگر اس تکلیف اور مشقت کو جھیلتے رہے اللہ تعالیٰ کے سابر و شاکر رہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان مثنی عقد الرومنط ارحم بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں اب ہوا یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر اور شکر کی وجہ سے خدا کی آزمائش پر پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب آپ اپنے امتحان میں بالکل کامیاب ہو گئے اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنا پاؤں زمین پر ماری حضرت ایوب علیہ علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس پانی سے غسل کرو چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں پھر آپ چالیس قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمدار ہوا جس کا پانی بےحد ٹھنڈا شیری اور نہایت مزیدار تھا آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ اولاد دی اور آپ کی بیوی کو بھی جوانی بخشی آپ دوبارہ کثیر اولاد ہوئے اور تمام ہلاک شدہ مال مویشی ازباب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا اور پہلے جس قدر مال و دولت تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا کہا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کہیں گئی ہوئی تھی جب وہ واپس آئیں تو حضرت ایوب صاف ستھرے ہو کے جنت کا لباس پہنے بیٹھے تھے ان کی بیوی نے کہا آپ جانتے ہیں یہاں پہ ایک بوڑھا سا آدمی ہوتا تھا وہ کہاں چلا گیا حضرت ایوب ان سے باتیں کرتے رہے پھر کہنے لگے میں ہی تو ایوب ہوں ان کی بیوی بی اتنی حیران ہوئی کہنے لگی آپ مذاق کرتے ہیں کیا ہو یہ تھا کہ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی بی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو سو درے در مارنے کی قسم کھا لی تھی جب وہ صحت یاب ہوئے تو انہیں بہت پریشانی ہوئی کہ میری اتنی اچھی بیوی بی جس نے میری اتنی خدمت کی میں اس کو سو درے در کیسے ماروں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب آپ ایسا کیجئے کہ ایک ایسی جھاڑو لے لیجئے جس کے اندر سو تنکے ہوں اور اپنی بیوی بی کو مار دیجئے اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے قرآن میں غلغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کے پورے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں نوازشوں محبت سے ہر طرح سرفراز فرما دیا اور پران مجید میں ان کی تعریف میں کہا اواب یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ان کی طرف لوٹنے والے یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ایک تاج کی طرح انہیں دیا اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم اس کہانی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہانی کیوں سنائی ہے یہ آپ خود سوچئے گا اور کسی اپنے بڑے یا چھوٹے کو بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب کو آخر اتنا بلند درجہ کیوں عطا فرمایا کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ